سیاسی سوال کر لیا اہل سنت کا سیاست سے لا تعلق کی کہانی یہ تو کسی سیاسی جلسے میں آپ پوچھے گا لیکن اتنا ضرور ہے سنی اتحاد کونسل کے تمام اہل سنت جماعتوں کی ایک جماعت بن گئی ہے اور جس نے الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا جب آپ کو اتنا فکر ہے تو تھوڑے اخبارات بھی پڑھ لیا کریں خبریں بھی سن لیا کریں کہلے سننا جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور یہ یہاں مت پوچھیں کوئی اور دینی مسئلہ پوچھے تاکہ کسی دے کوئی فائدہ جواب میں نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے صاحب چلے تین تین آدمی چلے آپ بولی حنیف صاحب